الرحمن الرحیم عزیزہ نعمان آج نومبر انیس سو ستر کی آٹھ تاریخ ہے اور درس پران کریم کا آغاز سورئے انا کی چوراسیم آیت سے ہو رہا ہے فور اوور ایٹ فور انسرائے کلام پہ چلا آ رہا تھا آیت پچہتر چھتر سے جہاں کہا یہ گیا تھا کہ وہ مالکم لاتو قاتل قیث الس اے جماعت مجاہدین اے جماعت مولین تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں جنگ کے لیے اس سے نہیں ہو اور وہی یہ بات بتا دی گئی تھی کہ خدا کے راہ میں جنگ کیا ہوتی ہے اور غیر خدا کے راہ میں جنگ کسے کہتے ہیں فی صبیل اللہ زینہ آمن جو قاتلون فیصدی اللہ اللہ زینہ کفروں فی قاتلون فیصدی جنگ جنگ ایسی چیز ہے کس مقصد کے لیے لڑی جاتی ہے اس سے وہ قرآن کی روح سے جائز اور ناجائز بلکہ حلال اور حرام قرار پا جاتی ہے سبیر اللہ کی فی سبیل اللہ جو جنگ ہے اس کے متعلق اس نے خود ہی یہ بتا دیا تھا کہ ایک تو وہ مدافعانہ جنگ ہے کہ جب صورت یہ آ جائے کہ مخالفین تمہیں کسی جگہ بھی چین سے نہ بیٹھنے دیں تمہاری آزادی کو سرو کرنا چاہیں تم اس سرزمین کو چھوڑ کے دوسری جگہ بھی चले आओ تو پھر بھی وہ یورس کر کے تمہارے आ آ جائیں اور اب پھر فیصلے کی گھڑی آ جائے موت اور زندگی کی تو ایسے وقت میں یہ جنگ جسے آج کی اصطلاح نے بھی خالد وسن مدافعانہ کہا جائے گا اس کی اجازت دی گئی تھی اور دوسری جگہ یہ جو سورہ النساء میں کہا گیا ہے وہ یہ تھا کہ مظلوم یہاں بھی بے سہارا رہ جائے اور وہ اپنی مدد کے لیے پکارے تو اس کی مدد کے لیے اٹھنا وہ ظالم کی کلائی کو مروڑ کر اگل کی میزان سے جھکا دینے کے لیے جو ایک حدیث آتی ہے مظلوم کی مدد کے لیے اٹھنا یہ دوسری چیز ہے جنگ کی اور قرآن کریم نے دو ہی شکل یہ بتائی ہے اپنی حفاظت کے لیے بتاؤ آخری چارائے کار کے جنگ اور مظلوم کی حمایت کے لیے سینا ستر ہو کے کھڑے ہو جانا اور اس مظلومیت میں قرآن نے یہ کہا تھا اور کتنی بڑی کشادہ دی گئی ہے اس کی کہ دنیا کی کسی قوم کی بھی معبد ہوں پرستشگاہیں ہوں بات تو پرستشگاہ کی اس نے کہا ہے در حقیقت مقصد اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی کسی دوسرے کی مذہبی آزادی کو سلب کرنے کے لیے اگر کوئی اقتدار سے کام لے اور وہ مظلوم ہوں تو تم ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرو خود سینہ شکر ہو کے وہاں کھڑے ہو جاؤ اپنے سینے میں گولیاں کھاؤ تاکہ بت پرستوں کے بت پڑھے محفوظ رہ جائیں اور غور فرما رہے ہیں کہ جنگ فیس اللہ کا دامن کہاں تک پھیلتا ہوا چلا جاتا ہے قرآن کی روح سے وہ جو الزام دے رہے ہیں کہ اسلام بذور شمشیر پھیلا ایک ہی آیت ان کے جواب کے لیے یہ کافی ہے جو اسلام اس جنگ کو جنگ سی صدی اللہ قرار دیتا ہے کہ جس میں غیر مذاہب کے مابدوں کو بچانا تمہارے لیے فرض ہو جاتا ہے اس دین میں یہ چیز ہوگی کہ اپنا دین جو ہے وہ بدورے شمشیر سے لایا جائے یہ تھا جسے اس نے جنگ کی سب اللہ کہا تھا اور اس کے بعد مختلف ہدایات تھیں اور ان ہدایات میں آخری یہ چیز تھی جو پچھلی آیت ہمارے سامنے آئی کہ باہمی اختراف پیدا نہ کر لینا اس کی شکل اس نے یہ بتائی تھی کہ اپنے ہر اختلافی معاملہ کے لیے ایک سینٹرل authority ہونی چاہیے ایک مرکزی authority ہونی چاہیے جسے آج کی اصطلاح میں آپ مملکت کی authority کہہ سکتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں اسے اللہ اور رسول قرار دیا گیا ہے اصل میں تو عتائت اور معصومیت تو قرآن کی روح سے خدا کے احکام کی ہی ہے لیکن وہ اطاعت کسی ایک ماسوس مرکز کے ذریعے سے کی جائے گی اس کے لیے اصطلاح ہے قرآن کی اللہ اور رسول کی اطاعت اور یہ کہا کہ جب بھی کوئی معاملہ تمہارے سامنے آئے خود ہی اس کا فیصلہ کرنے نہ بیٹھ جایا کرو اور اسے تو آگے کتن نہ پھیلایا کرو کہاں آ کے تم اسے ریفر کر دو یا تو سینٹرل اتارٹی کی طرف یا اس سینٹرل اتھارٹی کی طرف سے جو افسران ماتحت متعین کیے گئے ہوں ان کی طرف اس چیز کو لوٹاؤ تاکہ وہ تفتیش کے بعد تحقیق کے بعد تفتیش کے بعد یہ دیکھیں کہ اصل معاملہ کیا ہے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچ کے وہ فیصلہ کریں ان فیصلوں کے متعلق پابندی عائد کر دی اس مرکزی اتارٹی پر یہ کہ ان کا ہر فیصلہ قرآن کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے گا اب یہ ہے جسے آپ اسلام کا سیاسی نظام کہیے یہ ہے جسے آپ اسلامی مملکت کہیے یہی وہ چیز ہے کہ جس کے زیر فیصلہ جس کے زیر کمان جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا جائے گا اور جنگ لڑی جائے گی یہ کچھ کہنے کے بعد قرآن پھر اس حایت میں جو آج ہمارے زیر درس ہے پھر اصل موضوع کی طرف آ گیا فقاتل فیصدیل اللہ جہاں جہاں جنگ ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ جنگ فی بین اللہ ہے اور فی بین اللہ کی تکری قرآن نے خود کر دی فقاتل فیصدیل اللہ تم جنگ کرو لیکن صرف اللہ کے راستے میں جس کی وضاحت اور تعین خود قرآن نے کر دی آگے دو ٹکڑے آتے ہیں اس میں بڑے بنیادی ہیں اس سلسلے میں لا تو کلو اللہ نفسا کا واحد کی ضمیر رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اس بات میں جہاں تک ذمہ داری کا تعلق ہے وہ تو, تو اپنی ذات کی ذمہ داری ہی لے سکتا ہے انڈیویچل ریسپانسبلٹی جسے آپ کہتے ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے دور اعظم نے سیاسی نظام کا یہ ایک شکل پیدا کی جسے نظام جمہوریت کہا جاتا ہے یہ مملکت کا نظام جس نظام میں آپ کسی فرد کی ذمہ داری کو متعین ہی نہیں کر سکتے کسی سے پوچھئے یہ ارباب نظم و نسق بھی جو ہے ارباب حکومت بھی جو ہے کسی سے بات کیجئے وہ کہیں گے کہ صاحب کیا, کیا کیا جائے حکومت کی مشینری اتنی خراب ہو گئی ہے نظم و نسق ایڈمنسٹریشن کی مشینری کے اندر خرابیاں آ گئی ہیں یعنی گویا یہ کچھ باہر سے بول رہے ہیں مشینری کہیں اور ہے یہ حکومت کی مدد ہے صاحب جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہم میں ذمہ دار تو نہیں ہوں ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس کے لیے تو حکومت کے ذرا ہم فیصلے ذمہ دار ہیں وہ یہ حکومت کیا ہے سب وقت چلے کسی کو معلوم ہی نہیں نہ اس کا ایڈریس کسی کو معلوم ہے یا نہ پتا ہے وہ کہاں رہتی ہے کہاں جا کے اس کو ملے اور جس سے پوچھئے وہ حکومت یہ باہر والے نہیں خود ارباد حکومت کے کی لیے کیا دے تھا کہ ہر ایک ان میں سے حکومت کو کوچتا ہے یہ بنیادی نقص ہے اس انداز کی جو مغرب کی جمہوریت ہے اس کا مقصد یہ کہ آپ کسی چیز کی ذمہ داری کسی پرٹیکولر انڈیویجل سے نکیت نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی پرٹیکولر انڈیویجل اس میں ذمہ داری لیتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی آپ کے ہاں جو ہوتی ہے اس میں بھی اگر آپ ان کے ہاں چاہیں تعین کرنا کے ساتھ اس کا ذمہ دار کون ہے معلوم ہی نہیں ہوتا کس کا ذمے دار کون ہے یہاں سے وہاں تک ایک سلسلہ اور ایک جال پھیلا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ اتراہ نہیں کہیں ہو سکتی کسی معاملے کے متعلق آپ دیکھیے بات پھیر کے کہیں کیس لے جائیے اس میں دیکھیے کتنے الجھے ہوئے اس میں نظر آتے ہیں اور سب کچھ کرنے کے بعد مضوع معلوم ہوتا ہے کہ متعین طور پر کوئی اس کے اندر مجرم ہے ہی نہیں وہ مجرم کون ہے حکومت جس کا ایڈریس ہی کسی کو معلوم نہیں ایکسپ چیز ہو جاتی ہے مخصوص چیز نہیں ہوتی قرآن متعین کرتا ہے ذمہ داری وہ کہتا یہ ہے کہ لا تو کل لف علم پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو سربراہ مملکت ہے وہ کہتا ہے کہ تیری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری میں تو اپنے لیے جس طرح سے جیتے ہیں نیچے یہ کر ہم تم سے پوچھیں بظاہر تو یہ مانے یہاں نظر آتے تھے کہ لاتو کرنے کو سکندا کو اللہ نفسک کہ تو اپنی ذات کا ہی ذمہ دار ہے کسی دوسرے کا نہیں لیکن بات یہ بڑی گہری ہے یہاں جو قرآن کہہ گیا ہے اب یہ چیز رہی کے ساتھ جن کو نظم و نسق حکومت مملکت وغیرہ یہ ایک فرد کی تو بات ہے نہیں اس میں تو ساری جماعت ساتھ ہوگی اور قرآن کی روح سے جو اس کا نظام مشاورت ہے اس کے اندر تو پوری جماعت ٹریک ہوتی ہے اس میں تو اس باقی جماعت کے کی متعلق کیا کہا گیا کہا گیا کہ تمہاری رسپانسبلٹی ہم تو تم سے پوچھیں گے اور تیرا کام یہ ہے کہ وہ ہرنے زندگوں میں نہیں آپ کوئی پرانے کریم اٹھا کے دیکھیے اس کے ترجمے میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ مومنین کو تم اکساؤ جنگ کے لیے ترغیب دو ان کو جنگ کے لیے بات بچتی ہوئی نہیں ذمہ داری تیری ہے اور باقی رہی تیری جماعت تو پھر تیرا کام یہ ہے کہ ڈنڈا ہاتھ میں لے چین کے پیچھے پاڑ جائے کہ چلو اٹھو جاؤں کے لیے کیوں نہیں جاتے تم جناب یہ ہر رز کے عام ماننے سے یہ چیز دین میں آتی ہے ان کا بات یہ نہیں ہے بڑی عظیم چیز جہاں تک میری جماعت کا تعلق ہے تیرا فریزہ یہ ہے ہر کے معنی ہوتا ہے کسی کی کسی کوئی کمی کو پورا کر دینا ڈیفیشنسیز دور کر دینا اس کی یہ ساری چیزیں دور کر کے نشو نما کر دینا وہ جو فریضہ بتایا تھا وجوال محمد کتاب اب الحکم وجوز کی ہم دیتا ہے تو ان کو قوانین کی قوانین کی غرض و غائد کی اور نشو و نما کرتا ہے تو ان کی صلاحیتوں کی یہ وہ چیز حرف سے کہا جاتا ہے جس میں کوئی کمی رہ گئی ہے وہ کمی پوری کرنا اب دیکھیے کیا عمدہ نظام ہوا کہ یہ ذمہ داری تو تمہاری ہے ہم تو تم سے پوچھیں گے یہ بات کہ ایسے وقت میں یہ کرنا تھا وہ کیوں نہیں کیا گیا اب یہ چیز کے صاحب میرے جو ساتھی تھے جن کو ساتھ لے جا کے یہ سب کچھ میں نے کرنا تھا ان کے تعاون سے ان کی رفاقت سے یہ کرنا تھا ان میں یہ کمزوریاں تھیں ان میں یہ کمیاں تھیں یعنی یہ ایکسکیوز تم پیش نہیں کر سکتے اس لیے کہ تمہارا فریضہ ہے ہر ظلموں میں نہیں. جماعت کے اندر جتنی کمیاں کمزوریاں ڈیفیشنسی جتنی ہیں تم کو پورا کرنا یہ تیرا کام ہے تم یہ کچھ کرو اور ہم تم سے پوچھیں گے آپ دیکھ کے कैसा عجیب نظام قرآن ले جاتا ہے اور کس طرح سے دو نا لفظوں کے اندر کتنی گہری بات جو ہے بیان کر جاتا ہے قرآن قرآن سے اس سے بات کے لیے طریقہ یہ ہے عزیزان من کہ اس کی ان چیزوں کے اوپر یونی آگے نہ بڑھ جائے گی یہ تو ایک ایک لفظ دامن پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے انسان کہتے یہ چیز اگر تم نے کی کہ اپنی ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری کا احساس کیا کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں خدا کے صاحب نے میں نے جواب دینا ہے ہاں ماہر یہ کیا کہ میں نہیں چوج سکتا کہ صاحب یہ جو میرے ماں تھے ساتھی تھے میرے رسلو خاک تھے ان کی قیسیت یہ تھی کہ وہ ان میں یہ چیز نہیں تھی اور وہ کمزور ہو گئے یہ تمہارا کام ہے یہ کچھ کرو تم ان کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ہاں یہ سول کی ایڈمنسٹریشن میں تو یہ کہتے یہ تھا جو مانی ایل سی کے کہیں بھی لوکیٹ نہیں کرتے تو زنیمت ہے کہ ہمارے ہاں ابھی فوج کی ایڈمنسٹریشن میں یہ چیز نہیں ہے فوج کا جرنیل ریسپانسبل ہے لوکیٹ کی جاتی ہے وہاں ذمہ داری تمہارے ذمےداری اب یہ چیز کے نیچے جس قدر بھی اس کے ماتحت ہیں انہیں کس کس چیز کی کمی ہے کیا کیا ضرورتیں ہیں اس کی کیا کچھ ہونا چاہیے ان کے پاس کیسے ڈسپلن ہونا چاہیے مٹیریل کمی بھی ان کی مارل کمی بھی جتنی بھی ہے اس کا پورا کرنا یہ اس کے ذمے ہے اور یہ ذمہ داری جو ہے اس چیز کی کہ انہوں نے یہ کچھ کیوں نہیں کیا وہ اس کے اوپر آتی کسی سے صحیح نظم رہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اس جنگ کے لیے یاد رکھ تمہارا فریزہ یہ ہے کہ جتنی کمیاں کمزوریاں ڈیفیشنسی ضرورتیں ہیں وہ ساری پوری کرنی ہیں اس کے تم ذمہ دار ہو اور ہم تم سے پوچھیں گے کہ فلاں وقت پہ یہ جو کرنا تھا وہ کیوں نہیں کیا گیا اور کیوں نہیں ہوا یہ اگر کر لو اپنا نظام تم تو اصلہ ہو این یا کفتا باسل زینہ یہاں جنگ کا مقصد جو تھا مدافعت کا واضح ہو گیا یہ تم کر دو گے تو اس کے بعد تم دیکھو گے کہ اتنی جلدی ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ یہ جو دست درازیاں کرتے ہوئے بڑھتے چڑھتے ہوئے تمہارے پیچھے آ جاتی ہیں یورٹ کر کے تم دیکھو گے کہ خدا کس طرح سے ان کے اسداد کی روک تھام کر دیتا ہے تو آپ نے دیکھا جنگ کا مقصد کہ دوسروں کی زیادتی ان کا استبداد ان کے مظالم ان کی روک تھام ہے ولّہ ہو اشد و باسم و اشد و یاد رکھو اس نظام میں جو خدا کے ان قوانین کے تابع تم متعین متشقر کرو گے اس میں بڑی قوت آئے گی صاہے کے لیے قوت آئے گی انسانیت کو کچل دینے کے لیے دوسروں کو گنام بنا دینے کے لیے ایک لفظ اسدو تنقیدہ یہ جو تنقیدہ ہے یہ نکال جسے ہم کہتے ہیں وہ عربی زبان کا نقل آس کے معنی ہوتا ہے کہ جو سرکش اڑ جائے اس کے پاؤں میں دیڑی ڈال کے اس کو روک دینا یہ صرف روک دینے کے لیے ہے سرکش قوتیں ظالم مستبد قوتیں ان کو ان کی سرکشی اور بت برازی سے روکنے کے لیے اشبد و کیلا جنگ کا مقصد یہ ہو گیا اور یہی وجہ ہے قرآن نے کہا ہے کہ جنگ میں جس مقام پہ بھی دشمن تم کے فلا کے متعلق رہے تو فوراً فلاں کو تسلیم کر لو چاہیے اس لیے کہ مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائے نہ تو جو عرض مقصد تھا کہ تم نے کسی دوسروں کی مملکت سے چھیننی ہے نہ کسی کی آزادی کو سلب کرنا تھا نہ یہاں کہیں لوٹ مار کرنی ہے مقصد تو سارا یہ ہے کہ یہ جو زیادتی کر رہے ہیں مظلوم انسانیت پر اپنی ان زیادتیوں سے رک جائے یوں ہی یہ روک جائیں بس تمہارا مقصد پورا ہو گیا اشد و تنتیلا سرکش کو اس کی سرکشی سے روکنے کے لیے خدا کی قوت کام میں اڑائی جائے یہ ہوئی اللہ کتاب یہ تو ہوئی تمہاری جماعت اسے تو تمہارے ساتھ چلنا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا جان اور مال بیچ کر خدا کے ہاتھوں اس جماعت کے اندر شامل ہوئے ہیں سرار نے دوسرے مقام پہ وہ کہا ہے کہ تعاون الگ برنے و الا لکھنے والوان ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں عام ترجمان برے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو اب یہ جو چیز ہے کہ کوئی بھی اگر اچھے کام کے لیے اٹھے اور اچھا کام جو ہے وہ انفرادی طور پہ یا عام معیار کے مطابق نہیں اس کے لیے قرآن نے معیار خود دے دیے ہیں کہ دل اور تقوی کیا ہوتا ہے ان کاموں میں تعاون کرنا دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جانا اسی طرح سے وہ اگر جماعت مومنین کسی اچھے کام کے لیے اٹھتی ہے اس میں وہ انوائٹ کرتا ہے کہ کوئی اگر اس کا ساتھ دینا چاہے تو آؤ ساتھ دو یہ جو ہے کسی کا اچھے کام میں دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جانا اب یہ دیکھتے ہیں ٹکڑے کیسے عمدہ آ رہے ہیں ڈائریکٹ ریسپانسبلٹی اس سربراہ کی اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کی نشو و کی ذمہ داری اس پر اور اس کے بعد پھر یہ اچھا کام اگر ہے اور کوئی اس میں ساتھ دینا چاہتا ہے تمہارا تو ٹھیک ہے نئی یشفا شفاطن حسن تن یقن لہو نصیبنہ نئی یشفا شفا اتن تی اطن یقن لہو بڑی عجیب تھی آپ کو معلوم ہے کہ صفاحت کے معنی نے قرآن کریم کی روح سے عربی زبان کی روح سے بھی کسی کا, کسی کا ساتھی بن کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانے کو کہتے ہیں کسی کا حمایتی بن کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا اس کی حمایت کرنا کس کے معنی ہیں سفا کے معنی ہیں ایک سے دو ہو جانا اگر وہ تنہا ہے کسی معاملے میں اور معاملہ ہو وہ اچھا نیکی کا در اور تتور کا تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا والا جو ہے قرآن کہتا ہے کہ جو اچھے کام میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس اچھے کام کا جو نتیجہ ہے اس میں عمل جو ہے اس میں اس کا بھی حصہ ہو جاتا ہے ہر چند انیشیٹو اس میں کسی دوسرے نے دیا تھا پہل دوسرے نے کی تھی پروگرام اسی کا تھا لیکن اس پروگرام میں اگر کوئی دوسرا بھی شریف ہو گیا ہے اور اس نے آ تعاون کیا ہے امداد کی ہے تو اس اچھے کام کے نتیجے میں وہ بھی شریف ہو جاتا ہے وہ میں یشوا شباہ سید یا کنڈہ قلما اسی طرح سے اگر تقریب کے کام میں کوئی دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے خاص پہل کسی اور نہیں کیوں نہ کی ہو تو اس کا جو تباہ کن نتیجہ ہے اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا وہ بھی برابر کا تشریف ہو جائے گا ویٹلم جسے کہتے ہیں جرم کی ایک تو جرم کرنے والا مجرم ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو جرم میں اس کا ساتھ دیتا ہے یہ بھی ایک جرم ہوتا ہے بجائے سے پرانے کریم نے یہاں آپ دیکھیے کس طرح ایک عالم دیر اصول بیان کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی انسانیت کی فوج و فلاح کے لیے کوئی اچھا کام ہوتا ہو ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے لیکن جہاں بھی کوئی انسانیت کے خلاف کام ہوتا ہو تو اس کی تائید کبھی نہیں کرنی چاہیے اس کی تو مخالفت کرنی چاہیے یہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں شفاعت کے لیے سفارش کا بھی ایک لفظ آیا ہے سفارش ہمارے ہاں غلط معنوں میں استعمال ہو گیا بات تو یہی ہے کہ حق کے اوپر ایک شخص ہے تنہا ہے اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جانا یہ کساس ہے اور یہ چیز جو ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص مظلوم ہے واقعہ اس سے ظلم ہو رہا ہے جس کے ہاں سے اس کا فیصلہ ہونا ہے اس کو اس کا علم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ فل واقعہ مظلوم ہے آپ کے علم میں یہ چیز ہے کہ وہ مظلوم ہے اسے اس کے متعلق اطلاع دے دینا کہ یہ شخص مظلوم ہے اور اس کے لیے یہ ثبوت ہے یہ دلیل ہے یہ چیز بھی سفاہ ہے اس کی یہ صفحات حسنا ہے کسی طریق سے بھی اس کے ساتھ اگر آپ مظلوم کے اور جو تنہا ہے جو مدد کا محتاج ہے آپ کھڑے ہو جائیں گے جس ضمن میں بھی آپ اس کی مدد کریں گے یہ اس کی شفاف کہلائے گی قرآن کہتا ہے کہ اس میں اس کا بھی حصہ ہے جو ساتھ دیتا ہے کسی چیز کا وقان اللہ اللہ کن شیم مقیتا عام ترجمے میں آپ اس لفظ مقیتا کے معنی دیکھیں گے کہ وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے قابو رکھتا ہے کچھ بات بچتی ہوئی نہیں ہے کہ یہاں قدرت اور طاقت کا تو سوال ہے نہیں مقیب جو ہے یہ اصل میں یہ قوت جو لفظ ہے قوت نہیں بلکہ قوت ٹوپ کے معنی ہوتا ہے کہ کسی کی نشو و نما کے لیے جتنی غذا کی ضرورت ہے وہ غذا بہم پہنچا دینا مسغذا کو کہتے ہیں جی؟ یہ جو چیز ہے کہ نشو و کے لیے خدا کا قانون غذا بہم پہنچاتا ہے بڑی گہری چیز اور آپ دیکھیے کہ اس میں ساتھ دینے والا بھی اس طرح اس آخری انجام میں جو چیز ملتی ہے اس کے حصے دار بن جاتا ہے بیج زمین میں آپ بو دیتے ہیں بیج کے اندر کچھ تھوڑی سی صلاحیت ہوتی ہے اس بیج کو آپ میز کے اوپر رکھ چھوڑیے قیامت تک رکھ چھوڑیے اس کی صلاحیتیں نہیں ابھرتی اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے اسے تعاون کی ضرورت ہے بیج کو مٹی میں ڈالتے ہیں مٹی اس سے تعاون کرتی ہے اپنے سالٹس اپنے منرلس وہ اس کے اندر جذب کرتی ہے پانی اس کو رطوبت دیتا ہے نمی دیتا ہے آکسیجن دیتا ہے ان کے باہمی تعاون سے وہ بیج جو ہے اس کی صلاحیتوں کی نشو نما ہو رہی ہے سورج کی حرارت اس کو اور تقلیت دے رہی ہے یہ ساری چیزیں یہ اس بیج کی صفحات کر رہی ہے اصل میں تو اس بیج کی صلاحیتوں کی نشو نما ہو رہی ہے یہ مٹی اور پانی اور سورج کی عرارت اور ہوا جو ہے یہ ان کا تو کچھ نہیں اس میں یہ تو اس بیج کو ایک درخت بنانے کے لیے اس کی صفحات صاف کر رہی ہے لیکن جب یہ پودا بڑھے گا انگور کی بیل ہے اس میں جب تھال آئے گا انگور کے आप जानते گے تو آپ جانتی ہیں کہ ان के میں اس بیج کے اندر جو صلاحیتیں تھیں وہ بھی ہیں اور یہ جو مٹی اور پانی اور حرارت تھی یہ بھی تو انگور بن گئی ہوئی ہے انگور کی جتنی قیمت ہے اس میں ان سب کا حصہ ہے جتنا جتنا ان میں سے کسی نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اتنا اتنا حصہ ان کا اس کے اندر موجود ہے یہ ہے وہ چیز کے جو آپ اس تعمیری کام میں جو بھی شفاط کرتا ہے دوسرے کا ساتھ دیتا ہے اس کا جلوم بنتا ہے اصل میں تو نشون و اس مقصد کی ہو رہی ہوتی ہے جس کا ساتھ یہ دے رہا ہے لیکن جب حصہ وہ سمر نکلتا ہے پھل نکلتا ہے نتیجہ اس کا برامد ہوتا ہے اس میں یہ برابر کے हैं ہوتے ہیں مٹی بھی انگور بن گئی ہوئی ہوتی ہے یہ پانی بھی انگور بن گیا ہوا ہوتا ہے یہ شرینیاں اس کے اندر یہ لتافتیں اس کے اندر بڑی قوت جو اس کے اندر منرل کی ہوتی ہیں یہ خالی اس بیج کی صلاحیت نہیں ہوتی اس بیج کی صلاحیت کو نشو و دینے کے لیے ان باقی اجزاء نے جو تعاون کیا ہے جو شفاعت کی ہے قرآن کا ہی لفظ کس بندہ ہے جو انہوں نے اس کے ساتھ شفاعت کی ہے اس شفاعت میں آپ دیکھیے کہ انگور کی جو قیمت ہے اس مٹی کی بھی وہی قیمت ہوگی اس پانی کی بھی وہ قیمت ہو گئی حتیٰ کہ اس کھاد کی بھی وہ قیمت ہوگی جو اگور کی قیمت ہے اگر وہ پانچ روپے سیر بک رہا ہے تو یہ مٹی بھی تو اس میں پانچ روپے سیر بک رہی ہے کسی اچھے کے ساتھ لگنے سے انسان خود اچھا ہو جائے اور ساتھ لگنا اس طرح کہ اس کا جزم بن جائے انسان پھر تو طاقت نو اب بادنی من دیگر من تیگر جو قیمت اس اصل کی پڑتی ہے وہ قیمت کس کی بھی پڑ رہی ہے جو اس کا جز بن گیا یہ ہے نئی جش کا شفاتن حسنتن جو پن لہ نصیب مینا کیا بات ہے جو کن لہو نصیب و مینہ یہ اس کا حصہ اس کو ملتا ہے یہ عجیب لفظ ہے نصیبوں ہوں گی وہ جتنے میں وہ مور بکتا ہے اتنی ہی قیمت مٹی کی پڑ رہی ہے اتنی ہی قیمت کھاد کی پڑ رہی ہے اتنی قیمت پانی کی پڑ رہی ہے یہاں پہنچ کے وہ بیج یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں صاحب اصل تو میں تھا حقیقت میں اس میں سے نائنٹی پرسینٹ تو میرا مجھے ملنا چاہیے چار روپے سے میری قیمت ہونی چاہیے اور ایک روپیہ یہ باقی باندھنے اپنے یہاں لونی دونوں سوال نہیں ہے یہ ہے تعاون تعاون کی بجائے جہاں قرآن نے جو جشقہ کا لفظ کا رہا ہے تعاون سے ایک قدم آگے چلی جاتی ہے یہ بات کا کھڑا ہو جائے اس کے ساتھ پوری ذمہ داریاں لے باہوں میں باہیں ڈال کے چسل لے جسم رو بادے روح راد قرآن نے جو کہا ہے باہوں میں باہیں ڈال کے ایک دوسرے کے استقامت کا ذریعہ بنتا چلا جائے یہ ہے وہ نظام جو قرآن تجویز کرتا ہے نیلان تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس نظام میں آ کے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے یہاں تو مٹی بھی ہو جائے یا میں تبدیل ہو جاتی ہے کسی اچھے نظام کے ساتھ تو لگوتا ہے پھر دیکھو کہ پھر یہ جو یہ جو پتھر کے ٹکڑے ہیں ان کی قیمتیں بھی کتنی لالو گوہر جاتی ہو جاتی ہیں اور اگر وہ نظام غلط ہے وہی مٹی وہی پانی وہی ہوا وہی صورت کی روشنی وہ بول کے بیج کے ساتھ میں پکچلتی رہتا ہے صاحب. کانٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہے بےسمر رہ جاتی ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ انسانیت کی تعمیر کے لیے جہاں جہاں کچھ ہو رہا ہے اس کا ساتھ دو اور اگر تم اس میں انیشیٹو لے کے اٹھتے ہو اور قرآن خیف یہ ہے کہ صابتون اور لغم کنہیں ایک انیشیٹو جماعت ممین کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تعمیر انسانیت کے پروگراموں کا اور اس کے بعد پھر جو بھی اس کے ساتھ لگتا ہے جو بھی اس کا جزو بنتا ہے پھر وہ اس میں سے اس کا اشتدار ہوتا ہے تو اکان الما ولاق اللہ یہ لفظ مقیث جی میں نے کہا تھا دیکھیے کیا بات ہو گئی کہ یہ جو قوان نشو نما ہے یہ غذا دینا جو ہے یہ ان سب کو پھر ملتی ہے جو ساتھ دے رہا ہے اس کے حالانکہ مٹی کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ایک بیڑ بن جاتی ایک بیل بن جاتی پانی میں یہ نہیں تھی ہوا میں اور روشنی میں یہ نہیں تھی بیچ کے اندر یہ صلاحیت تھی لیکن جب یہ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ سفات اصلام اکٹھے ہوئے ہیں ان سب کو ایک روزار ملتی کری گئی کمانے نشو و ملتا دیا گیا اور سارے یہ مل کے کھوسے اگور بن گئے کار اللہ ہوا تو اللہ چین مفیفہ خدا کا قانون یوں کا معنی نشو و نما عطا کر دیتا ہے ہر شہر دیکھا آپ نے مفیتا کیا بات یہاں آئی کسی کی تشریح آگے آ رہی کہ کیسے جن نام چلے گئے عجیب آیات کون سی آیت عجیب نہیں ہے و اضا ہوئی تم بے صحی یا تن صحیو عام ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ جب تمہیں کوئی دعا یا سلام چاہے تو تم اس جیسا اس کو جواب دو سلام کا نہیں اس سے ذرا بہتر دو ورنہ اس جیسا تو ضرور دو اور قرآن کے اس حکم کی تعمیل ہمارے ہاں ہوتی ہے السلام علیکم میں ارض کروں گا کہ یہ بڑی چیز ہے اسلام علیہسم لیکن یہ جو رسم بن کے رہ گئی ہے میں صرف اس اسلام علیہسم کا ذکر کرتا ہوں ورنہ آپ غور کیجئے بات دوسرے وقت پر کیوں اٹھا سکوں غور کیجئے اس معاشرے کا کہ جس میں ہر فرد دوسرے کو یہ یقین دلائے کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو پورے امن میں رہے گا <سيح> <سيح> میری طرف سے تو بالکل امن میں رہے اور وہ کہے کہ میں بھی بھائی میں یقین دلاتا ہوں وہ ہر ایک مستلا ہوں میری طرف سے تو بھی امن میں رہے گا معاشرے کے ہر دو فرد جو ملیں وہ ضمانت دے دیں ایک دوسرے کو اس بات کی کہ میری طرف سے جو تو بالکل امن میں رہے گا. کیا معاشرہ نہیں یہ بنے گا کہ سلام تو وہی ہے جسے اسلام کہتے ہیں یا. تو یہی تو اسلام کا مارک رہا ہے ہر فرد دوسرے کی امن و سلامتی کی ذمہ داری لے رہا ہے اندازہ لگائیے وہ جب یہ کہتا ہے سر ہوں رہے تم کچھ معنی یہ ہے میں ذمہ دار ہوں اس چیز کا ضمانت میری سمجھوت ہوں یقین رکھو میرے متعلق کہ میں تمہارے امن اور سلامتی کا ذمہ دار ہوں ہر فرد دوسرے کی امن اور سلامتی کا ذمہ دار ہے یہ ہے جو روز تو یہ آگے بڑھ کے مصنوع تری کی رات کرو ہاتھ بھی لے رہے ہیں دل بھی لے رہے ہیں اندر سے کہہ رہے ہیں کہ چل صحیح بات بات کے میں یہ جو عرض کر رہا ہوں قرآن نے جو کہا ہے یہ صرف سلامتی کی بات نہیں آگے بات پہنچ گئی لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ترجمے سے بات کیا ہمارے ساتھ تھی دیکھتے کرے جا رہے ہیں نا آپ قرآن کے نسخے آپ کے سامنے ہیں ترجمے آپ کے سامنے عمل اس میں یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی تمہیں کیا اسلام علیکم ردو تو یہ ہے کہ بھائی اتنا ہی کہہ دو نہیں پہلے ہے صحیو بے منا اس سے بہتر طریق پہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہے السلام علیکم تم تم کو تم اسلام و, و اللہ اس سے اور بڑھایا نا اگر وہ کہے السلام علیکم تم اللہ تم کو السلام علیکم علیہ اللہ و رحمۃ اللہ وبراکاتی نا وبراکات کیا کہتے ہیں یہ اس حکم کی تعمیر میں نے ارض کیا ہے کہ یہ بھی چیز بڑی تھی اپنی جگہ فرام علیکم لیکن اس کی تعمیل میں آپ دیکھیے کہ قرآن نے جو کہا تھا نا کہ جو تمہیں سلام کرے تم اس سے بہتر جواب دو یا کام از کم اتنا ہی لوٹا دو اس کی تعمیل یوں ہوتی ہے ہمارے گرین جب مذہب میں آ جاتا ہے تو اس کی شکل و صورت الفاظ تو وہی وہ رہتے ہیں وہ ایک رسم بن کے رہ جاتی ہے عزیزہ نے من یہ سراما رہ تم یہ آپ دیکھ لیجئے رسم بن کے رہ گیا ہے نا آپ کے ہاں کسی کے قلب سے بھی وہ جذبہ ابھرتا ہے جو اس کے اندر پہ نہاتا ہے جس کے لیے یہ کہا گیا رسم بن کے رہ جاتی یہ رسمیں نہیں تھیں یہ زندگی کے چار تھے لیکن یہاں تو وہ بات ہی سلام سے آگے لے گیا ہے قرآن تو یہ, یہ تو حیات تھا اس کا تو مادہ جب کوئی بھی تمہیں سلام حیات میں ہم پہنچائے تمہاری زندگی بخش چیزیں تمہیں یاد آ کرے آگے کہاں سے کہاں بات چلی گئی ہم نے سلام کی نیگیٹو اسپیکٹ کہتے صرف کہ میری طرف سے تو امن میں رہے گا پازیٹیو نہیں اس کے اندر ابھی کوئی چیز آتی اگرچہ پہلی چیز یہ بھی بڑی ہے اس معاشرے میں اگر اتنی نان ہو جائے کہ میں بھائی امن میں رہوں گا اپنے پڑوسی سے بڑی چیز ہے یہ دی. لیکن اس سے بات آگے نہیں بن یہ آگے بنا رہا ہے قرآن یہ تم سامان نش... یعنی پہلی چیز وہ امن و قلامتی کی ضمانت دے گا ہی تو اگلی چیز دے گا نا جس پڑوسی کے ساتھ تمہارے تعلقات ہی اچھے نہیں ہیں وہ تمہارے یہاں سہولیاں کیوں بھیجے گا وہ تو خود گواری تعلقات ہیں نا تو وہ امن و سلامتی کی ضمانت تو اپنے طرف اپنی جگہ ہے اس سے آگے یہ بڑا ہے اضا ہوئی تم بت کوئی شہر جو تمہاری زندگی میں اضافہ کرنے کا موجب بنتی ہے جب کوئی تمہیں اس قسم کی چیز دے تو یہ نہ کہو کہ اس کو لے کے جذب کر دو ہڑپ کر دو کہ یہاں تو رسیپروسی ہے یہاں تو جو چیز ادھر سے آ رہی ہے لفظ تعاون کے اندر بھی تفاؤن کے وزن کیا دونوں طرف سے ایک چیز ہونا جسے آپ کہتے ہیں یہ تو الفاظ عربی زبان کے باب اربی زبان کے بات کر دیتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی ایسی زندگی بخش تھی کتنی جانے چیز ہے ابھی آنے میں اب یہ پوزیٹو ہو گئی تھی صرف عمل میں رکھنے کی بات نہیں ہے بلکہ حیات دخش چیز کا دینا ہے کسی کو جب بھی دوسرے کی طرف سے تمہیں کوئی حیات بخش سامان ملے تو اسے اس سے زیادہ بہتر حسین پوری طریقے سے لاتا اور اگر اس سے زیادہ نہیں دے سکتے تو کام اتنا تو اس کے لیے تم بھی سامان حیات حضات مہیا اللہ دو مسلمانوں کے معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے ہر ایک دوسرے کے امن اور سلامتی کا ذمہ دار اور دوسرے کو سامان حیات دینے کے لیے ہر وقت وہ آباد یہ اسے دے رہا ہے وہ اسے دے رہا ہے تم لے سیو بے احسانہ میدھا ہاں ہاں یہاں وزن کے اعتبار سے نہیں کہا آسانہ اعتبار سے کہا حسن کے اعتبار سے کہا اس سے زیادہ حقیقت تر آ جاتا اگر کتنی ابھی توفیق نہیں ہے تو رک دوں کم از کم اتنا دوں اب اس کے لیے یہ ہے کہ جیتا صاحب ہم نے خود ہی اپنے اندر حساب کر لیا ہے اتنا آیا ہے اتنا دینا چاہیے پیدا ہوں اب یہ ہماری اگلی نسل تو بچاری اس کے بھی ماں نے پوچھے گی مجھ سے کہہ کہ تمہارے لوگ آتم قرآن میں یہ لڑنے نہیں آیا انہیں یہ بھی پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ بڑی بوڑھیا سے پوچھیے کہ گنڈ آئی ہے کلانے والوں ٹھیک ہے پوری دریا ہو گیا ہاں سو برس کی بیبی اسے پتا نہیں کس طرح سے ساری زندگی میں یاد ہوتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں فلاں شادی ہوئی تھی نا تو یہ دو جوڑے لائی تھی اور فلاں کی منگنی ہوئی تو اسی نے کٹورا دیا تھا اور فلاں کا یہ تقریب ہوئی تھی تو اس نے یہ چیز لائی تھی اسے ساری فریف یاد ہوتی ہے سارے خاندان کی اور سارے رشتوں کی اور اس کے بعد پھر اگلی چیز یہ انہوں نے یہ دیا تھا یہ ہمارے ہاں آئے تھے تو انہوں نے نیوندرے کے وہ اتنے روپئے دیے تھے تو وہ تھوڑا سا نیوکا کوئی جھکتا ہوا سا وہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے چار روپئے آئے ہوئے ہیں اگر تو چار کے چار دے آؤ تو پھر تمہارا ان کا حساب آگے نہیں چلے گا لیکن تم چار کے پانچ دے آؤ ایک ان کی طرف جھکتا ہوا رہے گا نیوڑا اب پتا نہیں تکلیف نیوڈا جن کے دے نیوڈا یہ ہوں نہ چار کے چار دے آنا نیوڈا نہیں ہوں گا وہ پارٹی ہوں بھی آئی. تو ان پانچ پر آ لینا ایک کون حوالہ ہو گیا نا ہم نے اس کے بعد یہ ہے کہ آگے تعلقات جو ہے اس کے ساتھ باقی رکھنے ہیں کہ جب تمہارے یہاں ہوگا تو وہ ایک اس کی طرف نکلتا ہے نا وہ آئے گا ہو سکتا ہے اس نے نونا دینا ہو تو سوا دے کیسے آئے گا یہ حساب جو ہم کرتے ہیں یہاں کہا گیا کہ یہ چیزیں اگر ہوں تو خود حساب کرنے نہ بیٹھ جائے کرو پن اللہ کا نا اللہ کنڈے فین حفید. حساب ہم کر کے بتائیں گے سیدھا میں نے کہا تھا کہ قرآن کی آیتوں میں جو خدا کی جو صفات آتی ہیں ان پہ یوں نہ گزر جائے تھی. اس میں تو اس نے کنسنٹریٹ کر دیا ہوتا ہے سارے مفہوم کو اوپر مقیتا یہ کہا ہے یہاں کہا ان اللہ لہٰقانہ اللہ کل لکھیں حسیب یہ نہ ہو کہ اپنے طور پہ حساب کر کے مطمئن ہو جاؤ کہ ہاں صاحب ہم نے ہی اتنا تھا اتنا دے دیا نہیں حساب بھی ہم سے آ کے کراؤ ہم بھی تمہارے اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں حسیب وہ خود ہے ہم سے حساب کراؤ تم سے حساب کرا کے پرچی لے جاؤ گے نا تو گلہ کسی کو نہیں ہوگی وہ دھرم کانٹے والا بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے شراب سے سونا خریدتے ہو تو ہزار شکایت ہوتی ہے وہاں کلا لیتے ہو وہاں جا کے تمہیں شکایت مٹ جاتی ہے حساب کسی تیسرے نے کیا اور وہ واقعی اگر دھرم کانٹا ہے تو شبہ نہیں رہتا ہے حساب کرانا ہو تو ہمارے دھرم کانٹے سے آؤ یہاں سے حساب کراؤ اور اس نے یہ کہا تھا اس قرآن میں دیا ہوا ہے کیا دینا ہو دیکھ رہا ہے ابی ران من کس معاشرے کی تشکیل یہاں ہو رہی؟ یہ سارا کچھ کا ہے کے لیے ہو وہ کس بیرلہ جانی یہ دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جانا یہ سامان حیات کسی کو بخش دینا یہ اس قسم کا معاشرہ قائم کر دینا یہ کاہے کے لیے کیا جائے گا اللہ ہو اللہ اس مقصد کے لیے کہ انسان کسی دوسرے انسان کا معصوم نہ رہے گا حکومت کا حق صرف خود کے قوانین کو حاصل ہے اس مقصد کے لیے یہ سارا کچھ ہوگا اس مقام پہ اس مقصد کو واضح کیا جا رہا ہے جنگ بھی اس مقصد کے لیے تعاون بھی اس مقصد کے لیے شفاعت بھی اس کے لیے یہ تہیتن جو ہے یہ چیزیں بھی اس کے لیے اس مقصد کے لیے کہ اللہ لا ہو اللہ باقی رہے یہ مخالفی ان کے لیے ہم نے مختلف چیزیں تمہیں بتائی سمجھاؤ انہیں نیک برتاؤ کرو ان کے ساتھ اس میں سلوک رکھو ان کے ساتھ بتاؤ کہ غلط راستے غلط منزل کی طرف کیے جاتے ہیں صحیح ہی راستے کون تھے اس کے باوجود اگر یہ سرکشی سے باز نہ آئیں ظلم اس سے بات کو نہ چھوڑیں جرم سے اگر یہ اجتناب نہ کریں کوئی بات نہیں نہ یجم اننا کم بلا یوم قیامت اللہ پھر وہی بات آ جائے گی آپ کے سرحد میں کہ تمہیں ہم قیامت کے دن سب کو اکٹھا کریں گے میں کوئی شبہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن عزیزہ نے من قیامت کے دن صرف اکٹھا کرنے سے یہاں کی بات کو نہیں سن پایا یہ سارا کچھ تو یہاں کی باتیں سوارنے کے لیے ہو رہا ہے وہ تو یہاں کہہ دیا تھا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی جس نظام میں انسانیت کے دکھوں کی دعائیں یہاں نہیں ہوتی وہ انسانیت کے لیے کسی کام کا نہیں پاسا کے من نہ مان بچے کار خی آمد جب میں ہی نہ رہوں گا تو تمہارے یہ سارے لازم ولی اور کاریگر کی سامان میرے دکھ کی دعا فرق. اس لیے یاد رکھی جیسا میں خلاف پار کر چکا ہوں پرانی کریم میں یہ جتنی چیزیں ہیں جسے آپ قیامت کا اجتماع حشر کہتے ہیں فیصلے کی گھڑی کہتے ہیں مرنے کے بعد کی یہ ساری چیزیں ان پہ ہمارا ایمان ہے وہ ہیں اپنے مقام پہ لیکن وہ اور منزلیں ہیں وہ اور مقام ہیں اس دنیا کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہی فیصلے ہوتے ہیں یہی اصطلاحات ہوتے ہیں کہا کہ اگر یہ اس طرح سیاسی پریکٹی سے, سے باغ نہیں آتے یوم یقوم الناس و رد لالمی قرآن نے یہ کہا جاب یہ ہے نا کہ آخری دور پر یہ پورا نظام سرمایہ داری کے جو دوسروں کی محنت کو چوس کے لے جاتا ہے بلاخت کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ جسے کو اقبال نے کہا ہے اس کے لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ اس وقت ڈوبے گا یوم یقون ناس رد العالمین جبکہ انسانیت خدا کی ربولیت کے لیے اٹھ کڑی ہوگی یہ کاما کا مسئلہ یہاں وہیں سے قیامت ہے اس پی مارے ہوتی ہیں کوئی کی اخبار بھی کر دینا کسی کو ہی صحیح انقلاب کہتے ہیں فساد نہیں فساد اور انقلاب میں بڑا فرق ہمارے ہاں جو کچھ یہ ہو رہا ہے فسادات ہو رہے ہیں انقلاب ہوتا ہے انسانیت کے لیے ایک تاریری مقصد جو سامنے ہو اس کے لیے ایک نظام کا بدل دے گا تو کہا یہ کہ یہ اس مقصد کے لیے کوئی بات نہیں مقصد یہ ہے کہ معلومیت خدا کے سوا کسی کی نہ رہے اس کے لیے آخری چیز یہ تیاریاں تھیں جو پہلے کہیں ہیں اس کے لیے یہ جماعت بنے گی تو آخر میں جمع ہونا پڑے گا ایک میدان کے اندر وہ ہو کر رہے گا اور وہاں جا کر پھر یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ حق و صداقت کو جو جماعت لے کے اٹھتی ہے کس طرح خدا کی نصرت سفر اس کے ساتھ ہوتی ہے ومان افراد کو ملن لاہے حدیث ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تم اور ہم سے زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہے یہ جہاں جہاں قرآن میں یہ ہے نا خدا نے یہ وعدہ کیا ہے خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا خدا اپنی بات کا پکا اور سچا ہے یہ وعدے یہ بات کا پکا سچا ہونا یہ کیا ہے آج کی اصطلاح میں اسی کوئی قانونوں کو تعابی ہی قانون کہتے ہیں قانون کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تبدیل نہ ہو حکم وہ ہوتا ہے جو اس وقت کچھ اور حکم ہوتا ہے دوسرے وقت میں کوئی اور حکم دے دیا جا سکتا ہے لیکن جو حکم اس قسم، حکم کے معنی فیصلہ ہوتے ہیں جو فیصلہ اس قسم کا ہو کہ اس میں کبھی تبدیلی نہ آئے وہ نہ بن جاتا ہے یہ جسے کہا جاتا نا کہ خدا اپنے وعدہ خدافی نہیں کرتا اس کے معنی یہ ہے کہ قانون خداوندی میں تبدیلی نہیں آ سکتی وعدہ علم جین عمل ونکم وامل سوال آتے بہت سخل فن نہ ان کے ہم نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور انہوں نے صلاحیت بخش پروگرام پر عمل کیا کہ انہیں اس زمین میں اختصلاف سمقن حکومت ممن کا قدرت حاصل ہو جائے گی وعدہ کیا ہے خدا نے بات کیا ہوئی خدا کا قانون یہ ہے ایمان و ایمان اعمال آپ کا لازمی نتیجہ سمرپن سے قانون خدا بندی ہے اور خدا کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں یعنی اس قانون میں کبھی تبدیلی نہیں آئے یہ معنی ہوتی ہے جہاں خدا یہ کہتا ہے عوام اصدوں میں نندا ہے خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہے یہ ہو گیا ایک معاشرہ اب آگے ایسے لوگ میں یقین آمن نہ بندہ ہے و دل یوم جن سے پوچھو تو اربت کہیں گے الحمد للہ مسلمان شمالی کے رجسٹر میں یہی چیز لکھا ہوا یہ فال بن گئیوں کی جو سرستیں بنی ہوئی ہیں اس میں بھی یہی ہوگا جہاں دیکھیے الحمد للہ ایماندار وہ کہتا ہے وہ ماحول بول یعنی ایک تو وہ ہے نا جو مومن نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں سب ہم نہیں ہیں ٹھیک ہے ہندو ایک یہ کیٹیگری ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب اور ہندوستان مسلمان ہیں وہ کہتا ہے وہ ماحول دمنی سوچی یہ کون لوگ پرانے کریم میں جہاں كہیں منافقین کا ذکر آتا ہے تو ہمارے یہاں تو یہ عام بات ہو گئی نا منافقین کہ جی وہ مدینے میں ہوا كرتے تھے رسول کے زمانے میں تو اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا تو یہ ساری آیتیں ان کے متعلق مطلب ہیں یہ آیتیں جتنی بھی ہیں ذلت اور خاری اور نسبت اور یہ ساری زبوں حالی تو یہ یہودیوں کے متعلق مطلب ہیں یہ چیز کے غلط عقائر انہوں نے پیدا کر لیے اور ہلوم میں محبت اور عقیدت کے جوش میں بندوں کو خدا بنا لیا عیسائیوں کے مقابلے یہ چیز کے ساتھ یہ خدا کو چھوڑ کے اوروں او کی پرستش کرتے ہیں کام مانتے ہیں اے یہ مشرقین ہیں تو ریاستی متعلق متعلق تھی کیونکہ جنرت راستہ تو سارا قرآن ہونا متعلق کرتی ہے تو صحیح جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نن سے نہیں یقین آمندہ دل یو ملا پورے ان لوگوں کو دیکھوں وہ بھی ہے یا پوچھو کہتی ہیں ممدول اللہ سا لوگ وہ بے نہیں منافکت تو یہ کہ چودہ سو سال پہلے ایک جماعت ہوتی تھی پھر اس کے بعد وہ مرمر آ گئی نسل بھی ان کی ختم ہو گئی کتنا ختم ہوا یہ پھر آگے نہیں ہے کوئی لیکن اس تسلیم کرنے کے لیے تو بڑی ضرورت کی ضرورت ہے ہر وہ دعوے دار ایمان کے یا اس نظام کے کہ جو اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت اپنے اعمال سے نہیں دیتے مناسب کے زمرے میں ثابت ہوتے معذرت اور تھی کسی وقت کوئی کوتا ہی ہو گئی ہے کوئی خطا ہو گئی کوئی نقصان ہو گئی ہے نردش ہو گئی ہے اس کو تو اتراس فورن کیا جاتا ہے ن روی سے زندگی یہ ہوئیے اس وقت یہ تھا کتاب ہاں ہاں مسلمان امان سے کبھی اس کی تصدیق نہ یہ تھا وہ گرو جس کا ذکر ہمیشہ ہی آتا ہے اب ان کے متعلق بڑی عجیب فیل آ رہی ہے آج بھی یہی ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے پیمانے کے اوپر جماعتیں بنتی ہیں آرگنائزیشن ہوتی ہیں تنظیمیں ہوتی ہیں ان میں اس قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں اب جب ان کے متعلق بات ہوتی ہے کہ صاحب یہ تو بڑا تخریبی سا آدمی ہے یہ کچھ ہے اس میں آگے اندر دو گروہ ہو جاتے ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ ٹھیک ہے یہ بڑا خطرناک گروہ پیدا ہوگی ہمیں ان کو کاٹ کے الگ کر دینا چاہیے اسی سے ہم سلامت رہیں گے दूसरा ग्रोह होता है कि ऐसा नहीं नहीं साहब ऐसा मुझे तो न हो जाए ना इस मामले के अंदर है। कुछ कोशिश कीजिए मुफाहमत करने की कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की कोई थोड़ा बहुत जितना कुछ इनसे वादा उठाया जा सकता है कुछ फायदा उठा दे ऐसा ना कीजिए आपने देखा ना कि दो हो जाते हैं معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں میری ایک کیسیت تھی معلوم کیا ہوتا ہے قرآن تو کہتا سماج ہے تو ان سے مناسبینہ کیا قائم تمہیں کیا ہو گیا ہے اس قسم کا گرو جس کے متعلق تمہاری ایک ہی رائے ہونی چاہیے تھی جماعت کی مخلصین کی کیا ہوگی اگر تمہاری دو رائے ہوں گی ان کے متعلق مافت کے متعلق تو دو اراض کی اجازت بھی نہیں دیتا قرآن عزیز عالمان کہ جائے کہ ان کے مفاہمت کی اجازت دے دیتا یہ کافر سے زیادہ نقصان رسا ہوتا ہے یہ مارے آس نہیں ہوتا ہے وہ تو کھلا ہوا دشمن ہے اب تو ہے یہ دشمن ہے اس سے آپ مداخلت کا سامان کاغذ دیجیے لیکن یہ جو دوستان کی آپ کے ساتھ ہے جتنا نقصان یہ پہنچائے گا یہ وہ کبھی نہیں پہنچا سکتا اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کافر کو جہنم کے عسکری درجے میں نہیں کہا مناسب کے متعلق کہا ہے لڑکے اسفر کے اندر جہنم کے مناسب ہوتا ہے متری میں خلاق ہوتا ہے کیریکٹر بیسٹ موسٹ دا مینسٹ آف دی character کافر کھلا ہوا دشمن جو ہے اس کا اپنا کیریکٹر ایک ہوتا ہے خود کے سامنے آتا خود کو مخالفت کرتا ہے آپ کے یہ سب کمیلا ہے اپنی مخالفت کے اندر دوست باری کا دعویٰ کرتا ہے منافقت کرتا ہے قرآن چاہتا ہے ان کے متعلق دو رائے نہیں ہونی چاہیے آج بڑھیا ہم آپ تو خود کی نہیں ورنہ ہو ار کرتا یہ اس سمجھ جا رہے ہیں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کچھ کر رہے ہیں یہ اس کو کسی معاملے میں اونھا کر دینا کہتے ہیں مت ماری جائے اصل و فکر ماؤف ہو گیا جس کی سمجھ دور سے ہی کوئی کام نہ لے لاقت بنتا تو بہت چالک ہے ابھی میں قرآن کیسے آسن हो ہو جاتی ہے انت. یہ سمجھتے یہ ہی ہیں کہ دھوکہ دے کے کام نکالا جا سکتا ہے دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن وہ چاندی کی انگوٹھی کو جو سونے کا چڑھا جھول پتہ نہیں مولانا اسلائی میر جی کی یہ نظم بچپن میں کیسے عمدہ نصاب ہوتے تھے وہ کا سادہ چھوٹے چھوٹے پیمانوں کے اندر یہ نظمیں تیسری چوکی جماعت کی کتابوں میں ہوتی تھی چاندی کی انگوٹھی پہ سونے کا ملم چڑھا اور وہ اطرا کے لگی چاند بڑا بول اور یہ اور چاندی کی انگوٹھی کے نام ہے ساتھ رہوں گی اور یہ اور ہے میں اور ہے اور یہ سب او بڑی عمدہ وہ نظم تھی اور اس کے بعد اس نے پھر یہ کہا تو انہیں یہ کوئی بات نہیں جب کاؤ دیا جائے گا منہ ہو جائے گا منہ فخ بات ساری اتنی ہے تھوڑا بس آگ میں رکھی جاؤ گی اسے پتا چل جائے گا کہ یہ کیا ہے یہ جھول تو یہ اوپر چڑھ جاتا ہے منافقت کا بڑی جلدی اتر جاتا ہے اگر ادھر صداقت ہو جلس ہو جوڑ آئے نہ ہو ان کے متعلق مطلب، منافقت تو بھیڑ یا دوسری رائے والے جو ہوتے ہیں یہ دیتے رہتے ہیں قرآن اس لیے دو رائے نہیں کرنے دیتا سنیے کیا کیا رہا ہے کہ یہ جو اس طرح سے سونجے جا رہے ہیں یہاں دماغ کا سب میں نے کہا یہ ہے کہ بات یہ یہاں بڑی اہم آ ہے یہ جسے آپ مسئلہ تقریر کہتے ہیں نا ایسی عمدگی سے حل کر دیا ہے قرآن یہاں بھی بائٹی زمند آئی ہے یہاں دیکھیے سر غندہ ہو ارکشا ہو دماغ کا سب اللہ یہاں فائل ہے اللہ نے ان کو اوندہ کر دیا تو جھٹ سے ہمارے یہاں بات آ جاتی ہے کہ ساتھ پھر ان کا کیا اصول اللہ نے کر دیا ان کو کہتا دماغ کا سا ان کے امال کے نتیجے میں اللہ نے یہ کر دیا دیکھا وہ قانون خداوندی اپنی جگہ پہ رہا کیا اس میں ہے دماغ کا سب ان کے اپنے آمان ان کے اپنا جو قصب اس کی وجہ سے یہ ہوا دِماغ کسا بھو بڑا اہم ہے یہاں جو لایا ہے آگے دیکھیے آ تو ری نا کیا تم یہ چاہتے ہو انتہ دوں من بندہ ہو کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں رائے پہ لے آؤ انہیں صحیح راستے پہ لے آؤ لفی ترجمہ جنہیں خدا نے گمراہ کر دیا ہے یہ لفظی ترجمہ یوں کیا جاتا ہے اس کا کیا تم چاہتے ہو کہ جنہیں خدا نے گمراہ کر دی ہے ان کو تم صحیح راستے پہ لے آؤ میں یدھ میں ملنا فلن کدے کا لہو سبھی لا جس کو خدا گمرہ کر دے تو اس کے لیے تو کوئی صحیح راستہ نہیں پائے گا اب اگر اتنے ٹکڑے سے لیے جائیں تو کہ جسے خدا گمراہ کر دے صاحب اسے سن رہا ہے رات کے راستہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ جسے خدا نے گمراہ کر دیا تمراہے راستے اس کے اوپر لے آؤ اسے تو, تو, تو بازاری ختم ہو گئی یہ سلسلہ رشد و ہدایت یہ انبیاء کا آنا یہ کتابوں کا آنا یہ ان کا تبلیغ کرنا ہدایت کے راستے سے بلی بلانا جو ہدایت کے اوپر نہیں چلتا گمراہ ہے ان کے لیے ہزار جہنم تک کا یہ ساؤنڈ یہ سارا سلسلہ ہی ضرور بےکار نظر آ جاتا ہے اس ایک لفظ کے یا ایک آیت کے یہ ماننے دینے سے کہ جسے خدا گمراہ کر دے تو میں نے کہا ہے نا کہ قرآن تو عجیب کتاب ہے تا. یہ جو درمیان میں ہے نا دماغ کسبو اس نے ساری بات واضح کر دی کہ یہ سارا کچھ ان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے جو ہو رہا ہے خدا اس لیے آتا ہے کہ وہ ہر ایک کے آماد کا صحیح نتیجہ مرتب, مرتب کرنے کی قوت رکھتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ سینکیاں کھاؤ اور مصری کی ڈلی کا اثر پیدا ہو جائے خدا ہلاک کر دیتا ہے اس شخص کو جو سینکیاں کھا جاتا ہے کیوں یوں کہہ لیجیے یہ ہے دماغ کا سبو جو ہے دیکھیے کتنا اس نے بات کو واضح کر دیا ہے سارا مسئلہ تقدیر اس میں آ جاتا ہے عزیزان انسان اپنے سارے انجام و اواقب کا خود ذمہ دار ہے وہ اپنے اس کے امال جو ہیں سب اس کا نتیجہ ہوتا ہے خدا اپنی طرف نسبت اس لیے کرتا ہے کہ اس نے ہر چیز کے اندر ایک قانون کے اندر یہ تحصیل رکھی ہوئی ہے خدا فصل اگاتا ہے حالانکہ وہ کسانوں کا رہا ہوتا ہے کیا ہے خدا نے یہ قانون مقرر کر دیا کہ اس طرح سے بیج ڈالو ایسی زمین ہو ایسے پانی دو ایسے رکھوا رسوانی کرو تو فصل اگائے گی کس اعتبار سے تو وہ خدا کی طرف کرے لیکن بماغ کا سب کرتے ہیں کہ فصل تمہارے اپنی ہمت اور محنت کے نتیجے میں پیدا ہوگی قانون اس کا اس کے مطابق عمل کرنا انسان کا جب وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا تمہاری محنت میں کتنے کتنے پھل دیے جب وہ اس کی خلاف ورزی کرتا تو ہلاست ہوتی ہے تو اس کے بعد دیکھا کہ چھاؤ کے خلاف چلنے سے تمہیں کیا ہوا دماغ کا کسو کے اوپر نگاہ رکھیے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے دماغ دماغ. اب دیکھیے تو یہ چیز میں تمہارے آ سکتی جی کہ ٹھیک ہے صاحب غلط راستے پہ چل رہے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے کوشش تمہیں کرنی چاہیے لیکن ہوا یہ کیا ہے وندہ ہو ارکا ہوں بے ماہ کسا ہوں انہوں نے غلط روی شختی یار کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا یہ جو ہے نا وہ نئی یلندہ وہ فلان تہوس دینا کہ جسے خدا گمراہ کر دے اس کے لیے تو راستہ نہیں پا سکتا اس کے معنی یہ ہے کہ جو خدا کا تجویز کردہ راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کر لے یہ کوئی دنیا کا کوئی شخص کوئی دوسرا راستہ تجویز کر کے اس کو صحیح مندر تک لے جا ہی نہیں سکتا اسی راستے کے اوپر جانا پڑے گا جو خدا نے تجویز کیا ہے یہ معنی اس کے اوپر لنگے کا بہ قبیلا یعنی اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں پا سکتا غلط راستے میں چلتا جائے ساری اوپر چلتا جائے ایک غلط راستہ چھوڑ کے آپ اس کو کسی دوسرے غلط راستے پہ ڈال دیجیے تو کہتا ہے کہ مندر پہ پہنچنے کے لیے تو اسی راستے پہ آنا پڑے گا جس غلط صحیح راستے کو چھوڑ کے اس نے غلط راستہ اختیار کیا تھا اب میں صاف ہو گئے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ صحیح راستہ چھوڑ کے جو غلط راستہ اس نے اختیار کیا اس راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے پہ چل کے مندر تک پہنچ گئے تو نہیں پہنچ سکتا یہ معنی ہیں اس کے جسے آپ کہتے ہیں جسے خدا گمراہ کرے اس کو کبھی سے ہی راستہ نہیں مل سکتا اس کے معنی یہ ہیں جو خدا کے تجویز کر دے راستوں کو چھوڑ کے غلط راستہ تیار کرے وہ مندر تک نہیں پہنچ سکتا تاغ کے جو اسی راستے کے اوپر نہ آئے جو خدا نے کیا یہ سارا مسئلہ کہا اس لیے ان منافعوں کے مطلب تم دو رائے کو کام کس ان سے کہو کہ اپنے کسب کو بدلے اور یہ کسب تو ایسا نظر آتا چاہے تو پنجابی کا ہوں اور یہ قسم کرنا پی آپ کو پتا کہ ایسے کسب کے سماجی ہونا کسب ہی ہوگئے پیچھے دماغ قسم لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ یہ صحیح طریقے سے آئے تو ان سے کہو کہ یہ قسم چھوڑے ورنہ اگر یہ تم چاہو کہ قسم کو یہ یہی کرتے رہے اور یہ تمہاری دماغ کے تو پروفکار اور شراکار بھی ساتھ رہے تمہارے ساتھ بھی چلیں تو یہ غلط ہے تم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے تو. یہ نہیں ہوگا دماغ قسم ان کی تو کیفیت یہ ہے تم چاہتے یہ ہو کہ یہ مختلف انکر کر کے ساتھ بلوزی کے ساتھ تمہارے نظام کے شریک ہوں تمہارے ساتھ ہوں اور ان کی کیفیت یا ود ڈھو لا کا فرو نہ کما کا پھر ان کی کوشش یہ ہے کہ جیسے کافر یہ ہوئے ہیں تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ یہ جو دماغ کے اندر ایسے پیدا ہوتے ہیں ان کی انتہائی کوشش ہی میں ہوتی ہے تو یہ ہمارے جیسے ہیں ہمارا راستہ یہ اختیار کریں کہا جو بتاؤ تو صحیح کہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں کوشش یہ ہو کہ جو صحیح راستے پہ چلتا ہے انہیں بھی کسی طرح سے بغلا پر اپنے ہی راستے کے اوپر لے آئے تو ان کے متعلق دو رائے آئے کس طرح سے ہو سکتا ہے کس طرح سے یہ سورج پیدا ہو ختقو نا سوان اور اس طرح سے سوم اور یہ دونوں برابر ہوگا کہ برابر ہونے کی مثال میں عام طور پہ دیا ہوں وہ بڑی صحیح مثال ہے حق اور باطل میں غلط اور صحیح میں کمپرومائز یا مساہمت نہیں ہو سکتی یہ ہے ہی ناممکن ہے یہ بڑی چیز کہی ہے پرانے کا ستونہ سوال سوم اور یہ ایک ایک لیول پہ آ جاؤ ایک سطح پہ آ جاؤ ایک جیسے ہو کیونکہ مثال میں دیا کرتا ہوں کہ صاحب دو اور دو چار دوسرا کہتا نہیں دو اور دو پانچ تین میں ہو گیا جھگڑا افلاسی بات ہو گئی آپ آ گئے رات سے چلتے ہوئے چالیس کھڑوئے کھڑے جھگڑا نہیں کرے گا لڑائی نہیں کہیں بڑی بڑی بات آئی اتنا کیونکہ میں کہتا ہوں دو اور دو چار یہ کہتا دو پانچ کیونکہ بھائی صاحب جب تک آپ سنو اپنی زندگی والے رہو گے کوئی صورت ہی نہیں آپس میں جگہ رہے گا کا شریف آدمی کا قائدہ یہ ہے کہ کچھ تم گھٹو کچھ یہ بڑھے یوں ہوتا ہے نا وہ کہتا کہ نہیں صاحب میں تو کہتے میں دو اور دو چار کہتا ہوں کہ پھر تمہاری زندگی کیا ہے صاحب یہ نہیں بات آتا وہ تو تیار ہے یعنی وہ بالکل بھنا ماں شریف بن گیا جھگڑا مٹانے والا یہ سی کو سادی مانتا ہی نہیں ہے سر ہم سب اس کو منا رہے ہیں کرتے ہی نہیں کہتا نہیں تھا اب اس کا ساتھ دیا قرآن کہتا تھا تو تمہیں سوا کے مان یہ ہوا ہے کہ اگر تم نے ان کی بات مان لی کہ اچھا بھائی کچھ تھوڑا سا تم گھٹو وہ کہنے کا اچھا جی میں کہوں دو اور دو ساڑھے چار کہہ دو تم کچھ گھٹو دوڑا سا اچھا جی دو اور دو ساڑھے تین اس میں اگر دو اور دو پانچ کی بجائے ساڑھے چار بھی کہا تو وہ تو وہاں کا وہیں رہا اس میں اگر چار کی بجائے ساڑھے تین کہہ دیا تو یہ باطل پہ ہو گیا فتح پورا سدان دونوں باطل پہ ہو جاؤ گے کیا بات ہے سان تم نے مقامت کی ذرا سی تو تم نے یہ نہیں کچھ کیا دونوں ایک جیسے ہو جاؤ گے میں کیا روپے ہوں اس کے طرف میں تو اپنے میں کیا جب میں اس سے آتا ہوں تو تو پورنیہ سفا سلاد اب تک او لیا اس لیے ان سے دوستی کے مسند کوئی بات نہ ہے ان میں سوچ لینا دوستی ان سے کرنی ہوگی تو اس شرط کے اوپر کر تم سے دوستی اور جو ہی تم نے دو اور دو پورے دار بھی کہا تھا تو سگا بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ نہیں یہ ساڑھے چار پہ نہیں مانا یہ تو پونے چار پہ رہا ہے بازار نظر آتا ہے کہ برابر نہیں ہوئے کیا بات اچھا ہاتھ اپنے مقام سے ایک انچ کے سمے کے برابر کی سرک دیا باطل کے مقام کے اوپر آ گیا ہاں کتابوں کتاب کی روح سے دونوں کے اندر ہزاروں کا فاصلہ کی ہونا اور دونوں باطل سے آ گئے فتح پورن ہونا سب دونوں ایک مقام پہ آ جاؤ گے اس لیے یہ کوشش کا کہ کچھ کمپرومائز کر لی جائے کچھ ان کے ساتھ مزاحمت کر لی جائے اور اسی کو کہا ردو لوتا کنونا کما کر ان کی صائی یہ ہے کہ جس طرح یہ خود باطل پہ ہیں کوئی کمپرومائز کی شرطا کر کے تمہیں بھی کفر کے اوپر لے آپ سے ذرا کئی نہیں برادران عزیز کفر ہو جائے وقت کباؤ دونوں ایک پتہ لے آ جاؤ گے لہٰذا سلا تک تخوم آؤ دیا ان سے دوستی کی بات والی بات کمپرومائز کرنا پڑے گا دوستانی کے اندر کمپرومائز کیا دونوں باتوں کے اوپر آ جاؤ گے اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا وہ پہلے بھی بادل تھے اب بھی بادل تھے ہٹ بلے کا تھ نہیں رہے گا حق والا بادل پہ چلا گیا تو پاس اس کے کیا رہا ہے؟ کبھی نہ کرو کبھی نہ کرو کوئی شکل بھی ہے کہ ہاں ہے شکل حتہ جو ہاجر ہوگی اللہ یہاں نفظ جو ہوا ہے ہم اس کے معنی ہجرت کرتے ہیں اور اس کا مصنوع ایک ہی دیتے ہیں یعنی مکے سے مدینے چڑھے جانا اس کے تو مانے ہوتا ہے چھوڑ دینا ترک کر دینا اس میں سم چیز آ جاتی ہے ایک وقت وہ بھی آخری آتا ہے جہاں وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے لیکن وہی چیز ریجنس نہیں ہے ہر کا جو حاضروں کی سیندہ کہاں آ کے یہ خدا کے راستے میں اپنا وہ جو ضد کے اوپر है ہوئی بات ہے اپنا متانتا جو ہے جس چیز کو یہ خود کہتے ہیں اس کو نہ چھوڑ دیں کچھ لوگ تک یہ چھوڑے سن نہیں چھوڑ یہ ترد کریں یہ اپنے مقام سے ہٹیں جو ہاجرو ضرور لے لیجیے یہ اپنے مقام سے یہ ہٹیں گے تو ہفتے آ جائیں گے پانچ والا اگر چار کہہ دے گا تو ہفتے آ جائے گا تم نے اگر چھوڑ دیا تو تم باطل پہ چلے جاؤ گے لہذا طریقہ یہ ہے انسات دوستی کا ہفتہ جوہاز رو فی زندگا تم نہیں یہ خدا کی راہ کے اندر اس مقام سے آ جائیں اپنا مقام چھوڑ کر اور اس میں یہ چیز بھی ہے جو قدر نے کہی ہے فائن کا بند لو اور اگر یہ کرنے کے بعد پھر یہ پھر جائے تو کہ یہ بار بار پھر رس نہیں لیا جا سکتا تماشا نہیں یہ بنایا جا سکتا تجربہ ہو گیا یہ منجرابل مجرہ محرط بین نظام جو چیز تجربہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو تجربہ کرتا چلا جاتا ہے اس کو میں دامت ہوتی ہوں پھر ان کا جو اس کا ذریعے شرارت اور فتنے کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں کھلے में سامنے بھی نہیں آتے ہیں مارے آسمی بنے ہوئے ہیں پھر ان کے ساتھ اسی طرح سے جان کرو گیا تھا کہ تم کار کے ساتھ के साथ जान करते हो جہاں پاؤ اس کے بعد ان کو قتل کرو ولا تب تک ہم لڑی میں ولا نہیں کبھی ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار بھی نہ سنگی یہ مددگار نہیں ہوں گے یہ پھر مارے آس تین ہیں پھر دھوکہ دے جائیں گے تمہیں جہاں بھی کہا ہے پاؤ, پاؤ ان کو ایسی جنگ عالمگیر ان کے خلاف کہ کہ جہاں بھی یہ جائیں تم ان کا پیچھا کرو لیکن عیزا نے منقران ہے ان لذیل ان قوم ان بینتوں و بین وجود اس کے کہ یہ اس قوم کے انصاف جہاں ملے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہوا ہے سلب معاہدوں کا اعتراض اسے کیسے کھلا ہوا دشمن بھی ان کے ساتھ جا ملے جس قوم کے ساتھ معاہدہ ہے پھر تم اس کے خلاف بھی کچھ نہیں کرم حسرت سے دور ہوں کہیں جو قاتل حکم اور جو یا یہ آگے تھک کے جادہ کہ شاید ہم جنگ سے باہ ہم تھک گئے شکست تسلیم کر لیں نہ ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور نہ ہی تم ہماری کیفیت یہ اب رہے گی کہ ہم نیوٹرل رہیں گے جس قوم کے ساتھ تم جنگ کرو گے ہم تمہارے ساتھ مل کر ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کریں گے اور تمہارے خلاف بھی نہیں جنگ کریں گے یہ معاہدہ تمہارے ساتھ یہ کرنے نیوٹرل رہنے کا اس صورت میں ان کو تم سوچ سکتے ہو چیز ہے کہ ان کے پاس اتنی صبح نہیں تھی اگر ان کے پاس اتنی قوت ہوتی تو یہ نہیں کہ یہ کسی احترام کی وجہ سے تمہارے ساتھ آگے معاہدے کر رہے ہیں ان کے پاس قوت نہیں رہی اس لیے یہ کچھ یہ کر رہے ہیں جس کے پاس قوت نہیں رہی اس کے ساتھ ان کو آپ یہ کہتے آنا کہنا یہ چاہیے تھا کہ اب تو ان کے پاس قوت نہیں رہی ہے جھٹے ہوئے ہیں ان کے پاس آتا ہے یہ کے مقابلے میں آ سکے اس لیے آج ان کو کچل دو خدم خجلد کر یہی تو مقام ہوتا ہے کچلنے کا کہا اگر یہ اس دن آج بھی اب تمہارے مقابلہ نہیں کر سکتے تو نہ کہ اوپر آ گیا تمہارے ساتھ ان کے ساتھ کنے بدلوں کو قلم مقابلوں کو تم سے اگر وہ اس معاہدے کے ساتھ الگ ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ول کو الیک جب بھی کوئی قوم جنگ کرنے کے والی سولہ کا پیغام تمہارے پاس پہنچائے اور ان سولہ کے لیے لیا متا ہو دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ وہ تو میں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ فروغ دینے کے لیے یہ سفر جھنڈی تمہیں دکھا دوں کہا کہ تم نے ان کے دل تو نہیں چیر کے دیکھ لی ٹھیک ہے دھوکہ دے سکتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سچے دل سے یہ کہیں پہلے ہی فیصلہ نہ کر دو ان کے کیا بات ہے سرا وہاں یہ ہے کہ یہ اگر بعد میں پتہ چلے گا کہ دھوکہ دے رہے ہیں تم کو تو اس کے لیے اپنے ہاں تدبیر کر رکھو پہلے کہ اگر انہوں نے دھوکہ دیا تو ہم نے کیا کرنا ہے لیکن اس دن آتے صبح کی درخواست تو مسترد نہ کر دو کہ کسان یہ دھوکہ دے رہے ہیں ہمارا جہاز اللہ علیہ میں سولہ کی جھی دکھا دی اب تم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہاں سجیوان چورا ہے کی آئے نبے تک ہم آ گئے کسان میں آئے سے اگلی دفعہ دیں گے لبنا تقبل ملنا اِنہنا سنس نیو ادین ایک اعلان وقت کے متعلق